سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے فرمانے ترغیب نشان کا مفہوم ہے جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی <خم> الحمدللہ آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ سلسلہ اسلامی زندگی میں ہم سب حاضر ہیں اس سلسلے میں زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق ہم سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شریعت متاہرہ نے ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا مدنی پھول سنتے ہیں آج کا ہمارا موضوع یہ بھی ایک بہت ہی اہم اور بکثرت درپیش آنے والے معاملے سے متعلق ہے اور وہ ہے سلام مسافہ اور معانقہ سلام مسافہ اور معانقہ تینوں کا اپس میں بہت گہرا تعلق ہے اور بیسیکلی یہ ایک مسلمان کی زندگی میں کسی سے ملاقات کرتے وقت عمل میں لانے والے آداب سے متعلق ہے یقیناً رات دن آپ بیسوں افراد سے ملاقات کرتے ہیں کہیں پر بھی ہوں کسی نہ کسی سے آمنا سامنا ہوتا ہے فون پر بات کرتے ہیں ملاقات کے دوران بات چیت ہوتی ہے کام کے دوران بات چیت ہوتی ہے خرید و فروخ کے دوران بات چیت ہوتی ہے راہ چلتے ہوئے کسی سے ملاقات ہوتی ہے سفر کرنے لگے ہیں تو بس میں ہمارا کوئی نہ کوئی ہم نشین ہوگا اس سے ملاقات ہوگی ظاہر انسان جو معاشرے کے اندر رہتا ہے افراد کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا کرتا ہے تو ایک مسلمان کی زندگی میں کسی سے ملتے وقت اور یوں ہی کسی سے جدا ہوتے وقت کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سیرت مبارکہ سے سلام مسافہ اور معانقہ کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے ہمارے علماء نے ہمارے فقحا نے کیا احکامات کو بیان فرمایا ہے اس کے اندر جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ شاء اللہ زوجل آج ہم گفتگو کریں گے نگرانی شعور ہمارے الحمد اللہ موجود ہیں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اس موضوع سے متعلق چاہیں تو آپ اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا معاشرے کے اندر اس حوالے سے آپ کسی پیچیدگی کو محسوس کرتے ہیں کسی غلطی کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے اور آپ خود ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ناظرین کو میں بھی اپنی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تو آپ کا चैनल है जरूर ہے ضرور فون اٹھائیے کال पर आप नंबर آپ نمبر ملازہ ان شاء اللہ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ناظرین کی کالز کو آپ کی طرف سے کی جانے والی بات کو ہم شیئر کریں اپنایت والا ایک ماحول ہوا کرتا ہے اور یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے الحمدللہ نیکی کی دعوت کو اگر آپ اس کے ذریعے عام کرنا چاہتے ہیں یو کین ڈو تو ضرور کال کیجئے گا انشاءاللہ اللہ آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کرنے کی کوشش ہماری رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق تا فرمائے اور حقیقی اسلامی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے اکاش سب سے پہلے میں ایک جنرل کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ سلام کرنا جواب دینا یہ ایک عمل ہے प्لیس. کیسے ہونا چاہیے اور اس کا طریقۂ کار ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما باعت فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع اپنی نویت کے حساب سے اس ان معنیوں کر بھی اہم ہے کہ جب دوسرے ممالک میں سفر کا موقع ملتا ہے جی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ مسلمانوں میں آپس میں ملاقات کرتے بس سلام کرنے کے جو الفاظ ہمیں شریعت متحرہ نے عطا فرمائے جی یہ گویا اگر سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں بجا فرمایا جیسے ہمارے یہاں بھی ایک اس طرح کا انداز ہے جب ملاقات کریں گے کیا حال ہے جی ٹھیک ہے اور آپ کیسے ہیں گڈ مارنگ گڈ ایوننگ گڈ آفٹر نون گڈ نائٹ یہ انداز ہمارے یہاں بھی بڑھتا جا رہا ہے اس سے جب ہم افریقی ممالک میں کئی اور ممالک میں گئے تو وہاں ان کی زبان میں یہی انداز جیسے ہمارا اردو میں جیسے ورڈنگ ہے نا کیا حال ہے اس طرح کر کے تو یہ وہاں بھی محسوس ہوا تو پھر آ, اس موضوع پر بیان کرنے کا بھی موقع ملا <خصف> اور پھر یس کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے سلام عطا فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو سلام کریں جی اور سلام کی ہمیں ایک دروس ورڈنگ بھی عطا فرمائی ہے اور صدر شریعہ بدر قر... طریقہ قر... قر... تو علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی عن تو جب سلام کا باب شروع ہوتا ہے تو اس کے مسئلے میں تو سب سے پہلے جو چیز لکھی ہے وہ نیت لکھی تھی جی جا. یہ اگر مدنی چلنے کے ناظرین <coughs> غور کر لیں جیسے آپ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں, تو سلام کے ورڈنگ کیا ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وبارہ تح تک ہی ہے اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہاں تک سلام ہے آگے نہیں جانا چاہیے تو آپ پر سلامتی ہو آپ اگلے کو سلامتی اللہ کی بارگاہ سے رحمت اور مغفرت وبارہ کا کی دعائیں دے رہے ہیں یہی بیسکلی اور سامنے وہ نے مجھے دعائیں دی ہیں وہی تمہیں میں بھی دعائیں دے رہا ہوں بے شک تو سدر شریعہ بدر طریقہ نے سلام سے پہلے کی کچھ نیت عطا فرمائی ماشاءاللہ بہت ہی اہم بات اہم نارملی جو سلام کرتے بھی ہے نا تو کرتے وقت دل میں کچھ نیت نہیں ہوتی بس ایز پر ہماری روٹین ہے کچھ الفاظ کہنے ہیں تب سنت کی ادائیگی جیسے کہیں آپ ملنے بھی جا رہے ہیں نا تو جیسے کہ ایک مسلمان سے یوں ہی ملاقات کے لیے جانا اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیاوی غرض و غائت نہیں ہے تو یہ بھی کار خواب ہے جی جیسے آپ گھر سے چلے اور کسی شخص سے ملاقات کے لیے چلے مسلمان سے اور آپ کا نہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے بھائی سے ملنے جا رہے ہیں تو یہ عمل جنت کو واجب کروانے والے عمل کی بشارت ہے جو جنت جنتوں سے ملنے کے لیے جائے تو اللہ تبارک وطالعہ اس پر بہت گرم فرما تو یہ اب ملنے کے لیے جیسا آپ گھر سے آپ نے نیت ہی نا میں آپ کو سلام کی یہ وہ بتا رہا ہوں اہمیت اب آپ گھر سے چلے تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں اب آپ نے ساتھ ہی گھر سے چل اب یہ نکلنا یہ ایک نیکی ہے اب آپ نے اگر ایک نیت یہ کہی کہ میں جا کر اس کو سلام کروں گا صحیح اب آپ نے سلام کی نیت کی کہ میں اس کو جا کر سلام کروں گا کہ سلام یہ مشروع ہے اور سلام کے متعلق بہت ساری روایتیں ملتی ہیں اگر موقع ملے گا تو ان شاء ہم آپ وہ روایتیں ایک ایک کر کے سنائیں گے تاکہ ہمارے اندر سلام کا رجحان بڑھے تو اب یہ ایک نیک کام کرنے کے لیے اب چلے تھے اب دوسرا نیک کام بھی ہو گیا کہ میں اس کو سلام کروں گا وہ سلام کرے گا تو میں سلام کا جواب دوں گا واپسی نکلتے وقت بھی اس کو سلام بھی رخصت بھی کروں گا یہ سلام رخصت بھی ہے گڈ بائے ٹاٹا بائے بائے یہ ہمارے کب تھے یہ گڈ بائے ٹاٹا بائے بائے ہائے ہائے ٹھیک ہے تو یہ ان الفاظ کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے یہ جیسے نا گڈ بائے پھر ٹاٹا آیا اب ہائے ہائے تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دو تین سال کے بعد نا اس کو چینج کرنا پڑتا ہے नहीं یعنی نہیں آتی ہے کوئی ہاں نہیں لانی پڑتی ہے ورنہ مزہ نہیں آتا یہ کلچر کا ایک یوں سمجھیے کہ اس کی بیماری ہے اور اس کی کمزوری ہے تو سلام رخصت بھی ہے جی بالکل ہے اٹھتے وقت آتے وقت جاتے سلام جی رخصت ہے سلام جب جب جائیں है. تو بھی سلام کریں ہاں سلام رخصت کے بعد خدا حافظ کہنے مہاراج نہیں ہے جی خدا حافظ یہ بھی ہوا ہے ہمارا سلام کو باقی رکھنا سلام کو باقی رکھنا بلکہ جو روایتیں ہم دیکھتے ہیں تو پہلے ایک روایت میں بڑی ایمان افروز ہے وہ پیش کرتا چلوں کہ سلام کی ابتداء کہاں سے اور کیسے ہوئی کتنی ایک ایمان افروز یہ روایت جی صدر الشری بدر الطریکہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی عہر نے اس کو روایت کو نقل کیا میں مفہوم عرض کروں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جینا والے سلاۃ و کو پیدا فرمایا تخلیق فرمایا تو آپ کا قد مبارک ساٹھ ہاتھ بیان کیا جاتا ہے کافی طویل قد ہوتا تھا اور سرکار نے خود بیان فرمایا کہ پہلی امتوں کے قد جو ہے وہ طویل ہوتے تھے اور اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمی کی طرف آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ سلاط و سے کہ تم فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کہو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں اور, وہی تمہاری, اور تمہاری اولاد کی تحیت ہے یعنی سلام ہے آپ نے ان پر سلام فرمایا تو انہوں نے جواباً وعلیکم السلام کہا یعنی سلام کا جواب دیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آخری قیامت تک یہ جو آدم علیہ سلاۃ وسلام کا سلام کرنا اور فرشتوں کا جواب دینا اس کو باقی رکھا گیا اور تقریباً یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ رہی اور یہاں تک حکم فرمایا ہے پرانے مجید میں جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تحیت کہے تو تم اس سے بہتر جواب دو تو یہ بھی ایک اس کے اندر چیز ہے کہ جب ہمیں کوئی سلام کہے تو ہم اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دیں اور اس کے اندر ایک کتنا پیارا تصور ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اچھا یہ بھی روایت ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو پہلے سلام اور بعد میں کلام ہے اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ جو کلام سے پہلے جو ہے وہ جو سلام, جو سلام سے پہلے کلام جی شروع کر دے تو اس کو جو ہے وہ جواب نہ دو اور پہلے سلام کرو تو اس کی ترغیب کس قدر زیادہ ہے اور اس کی اہمیت کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم کسی کے پاس ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اول ہی اس کو سلام پیش کر رہے ہیں اس کے جی لیے ہم برکت کی عافیت کی سلامتی کی اس کو دعا دے رہے ہیں نیت ہے نا اس کی جی سلام کرنے کی نیتیں سدوشریا نے جو لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ جب سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ جس کو آپ سلام کر رہے ہیں اس کی عزت آبرو ماں سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے ان چیزوں سے تعارف کرنا حرام ہے یعنی آپ اے, یہ غور کیجئے کہ آپ نے کسی کو سلام کیا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو وہ برکات ہو اس کی برکت ہو گویا کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت کر رہا ہوں کہ تم کو میں سلامتی کی رحمت کی برکت کی دعا دے رہا ہوں تو تو تمہارا مال تمہاری جان تمہاری آبرو یہ مطلب مجھ سے محفوظ ہے بحان بحان تمہاری جان مال آبرو پر میں حملہ کیسے کر سکتا ہوں ماشاء یہاں تک کہ ڈاکو کے بارے میں آتا کہ اگر سلام ہو جاتا تو کیونکہ ڈاکو کو لوٹتے بھی نہیں تھے لوٹتے نہیں تھے سلامتی کی دعا دے دی دیسا دی. اور یہاں تو السلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب اللہ تصویر بھی پڑھیں گے اور भी کچھ ذکر اللہ بھی کریں اور پھر جو اس کو گلے کریں گے اس کے خالی کر کے بھیجیں گے نا وہ میرے ساتھ رہ جائے گا کہ یہاں اتنا زور کا سلام اس نے کیا تھا وہ بڑی زور کی اس نے مطلب کہ کٹی ماری کرے گا تو یہ ایک انداز ہے تو مسلمان ویسے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا ماشاء اس کو فریب نہیں دیتا یہ نیت اگر دل کے اندر ہوگی تو پھر کتنا ایک پیارا ماحول ہے اپس میں کیسی محبت ملے گا اور اس کا ثواب کس کا وزو کے متعلق ہے کہ جب وزو کرو تو نیت کرو کہ حکم اللہ کی بجا بجاوری اور طہارت پانے کے لیے وضو کر رہا ہوں جی تو وضو کرنے کا ثواب ملے گا صحیح ورنہ اگر آپ نے نیت نہیں کی تو وضو تو ہو جائے گا مگر وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے سواب سواب گا ثواب نہیں ملے گا الفاظ تو سلام کے ادا ہو جائیں گے اگر نیت اچھی نہیں ہوگی نیت تو سیت سیت کرنے سے فائدہ یہ کہ نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے ثواب ملتا ہے ماشاء تو نیت ضرور کر لیجئے اور سلام درست کرنے کی عادت درست بھی کریں اور اس میں یہ بھی روایتیں ہیں کہ جو پہل کرتا ہے سلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے مجھے مجھے رحمت چاہیے جی اور دس جو ہے وہ جواب دینے والے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق ہے اور صدور شریح نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ سلام میں پہل کرنا یہ عجز کی علامت ہے عاجزی کی علامت ہے اور جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تکبر سے محفوظ فرماتا اب ہے اب بتائیے کتنی بڑی برکت ہے اتنی بڑی بچنا دا. یعنی کہ عموما ہمارے یہاں بات چیت جب بند ہوتی ہے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سلام تو بھی ختم کر دیے جی اور جو سلام میں پہل کرے اس کو دیکیا بھی زیادہ ملتی ہیں اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرماتا ہے تکبر سے محفوظ ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے بات باطنی مرض ہے تو سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرماتا ہے مزید بھی انشاءاللہ مدنی پھول ہیں سلام کے آداب کے انشاءاللہ اس کو بیان جاری رہے گا کال آنا شروع ہو گئی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالرز کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکرم تاری ہے ابھی خان قدونی سے عرض کر رہا ہوں میرا شروع کی بارشہ میں عرض ہے کہ حضور جب مستعفی کرتے ہیں بارش لائن بھائی تو اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں اس طرح کرنا کہتا اور دوسرا زور ہاتھ کن کن کے چومنے چاہیے اس کے بارے میں اشاء فرما دیجئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم, وعلیم علیکم السلام, و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام رحمت و رحمت و رحمت رحمت رحمت رحمت اللہ وبرکاتہ میں لیڈ ٹیلر ماسٹر ہوں نگرانی شورا کی بارگز ارضی یہ ہے میں دکان سے جب ہوتا ہوں تو کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں تو میں ہاتھ نہیں ملاتا وہ کچھ برا منا دیتے ہیں تو نگران شرح کی بارگز ارضی یہ ہے کوئی مدنی پھول اور فرمائیں اس سے ہماری رہنمائی ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <سلام> السلام و اللہ سب کو مدنی پھول دوں آپ کو کہ ان کو جو ہاتھ <سلام> ملانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ تو آپ نے وضاحت کی نہیں کہ میں آپ کو مدنی پھول دوں گا ہاتھ ملایا کرو جو ان کو مدنی پھول دوں گا ہاتھ مت بڑھایا کرو ہمارے حضرت کو تکلیف ہوتی ہے اگر سلام کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے مانے ہوئے شرعی یعنی شرعی رکاوٹیں بھی نہیں ہیں جی تو آدمی کھدا پیشانی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ بڑی مطلب کہ وہ وقار کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہاتھ ملا اس میں کیا حرج ہے یا میں ان کو منع کروں کہ نہ کرے ہاں وہ ٹھیک ہے جب ایک شخص کام میں مصروف ہو اس کی ایک اپنی غرض و حایت ہوتی ہے لیکن اب ہمارے ہاں آنا جانا مارکیٹوں میں بازاروں میں چلا رہتا ہے تو اگر آپ اس طرح لابھ بکے بھی رہے کہ ان کو برا بھی لگتا ہے تو اگر واقعی آپ کا ازر جو ہے وہ معقول ہے شرے ہوئے ازر ہے تو ٹھیک ہے برا نہیں لگنا چاہیے لیکن اب واقعی میں بیٹھے ہوئے تو سمجھے نا ہم لوگ آنا جانا ہیں رہتا ہے کیا خیال ہے ان کو ہاتھ بلکہ پرتپاک پورت انداز پر جو ہے وہ ہاتھ ملانے کی ترغیب ہے اور مسافہ کرنا یہ سنت سے ثابت ہے صحابہ کرام بڑی کثرت کے ساتھ مسافہ کیا کرتے تھے بلکہ Uh, اس کے آداب کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے صحابہ کرام علی مردوان آپس میں مسافہ کرتے ما فرماتے اور یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ہاتھوں کے درمیان کوئی چیز حائل بھی نہیں ہونی چاہیے خوبصورت انداز کے ساتھ مسافہ کرنا چاہیے ان کو روایت تو سنا دیں تھوڑی سی جی ہو ہے کہ مسافر کرنے پر یہ بھی ظاہر ذہنی تو وہ تیار ہو جائیں یہ ہاتھ ملانا جو ہے یہ کیا ہے عموماً یہ ہے کہ ہم ہاتھ ملاتے ہیں مگر ہاتھ ملانے میں جو برکت اور ثواب رکھا گیا ہے واقعی اگر ایک تعداد ہوگی جس کو یہ نہیں پتا ہوگا ہاتھ ملانے کی اتنی برکت ہے ہاتھ تو ہمیں روٹین وائز ملاتے ہیں نا ملتے ہیں ہاتھ ملا لیتے ہیں ایک پریکٹس ہے ہمارے ہاتھ ملانا عادت کے طور پر آدت ملاتے ہیں لیکن, لیکن, لیکن اس ہاتھ ملانے پر جو میں نے روایتیں پڑھی ہیں میں دو چار روایتیں میرے ناناظر کو سنا ہونے میں لطف آ جائے گا ان شاء اللہ سنیے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ جب دو مسلمان مل کر مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے سہانو ایک بھی جب دو مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں ہاتھ ملائیں اور اللہ عزب و جل کے شمد کریں اور استغفار کریں تو دونوں کی مغفرت ہو جائے گی سہانت ایک اور حدیث سنیے جو شخص دوپہر سے پہلے چار اٹے یعنی نمازیں چاشت پڑھے تو گویا اس نے شب قدر میں پڑھی اور دو مسلمان مصافحہ کریں تو کوئی گناہ باقی نہ رہے گا یعنی سب جھڑ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اور سنیے آپس <coughs> میں مصافحہ کرو کہ اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے دل کا جو کینہ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور باہم حدیہ کرو محبت پیدا ہوگی اور عداوت نکل جائے گی اب اب دیکھیے کہ مصعفہ کرو اب اتنی بڑی برکت ہے کہ یہ اب واقعی دیکھیے ہاتھ ملانے میں نہ بعضوں کا سامنے والے کا تھوڑا سا مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس کو مطلب دلچسپی ہے بھی یا نہیں یا ہے بعض بڑے روکے انداز سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اچھا یہ بھی ہے کہ بعض کی مطلب پریکٹس ہوتی ہے ہاتھ اس طرح ملانے کی مجھے اندازہ ہوا ہے بعض کا انداز ہے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا آپس میں تو امیر علیہ سنت نے بعض اوقات اس طرح مطلب کہ ہاتھ ملانے اور گرم جوشی کے ساتھ ملنے اگلے کو لگے گا اس کو مجھے ملاقات <سؤال> خوشی ہو رہی ہے ہو اچھا ہو رہی. لگ رہا اچھا ہاں ہے کہ میں مل رہا مجھے اندازہ ہے کہ بعض سے ہاتھ ملاتے نا تو وہ بڑے مطلب کہ ڈھیلا ہاتھ ملاتے ہیں بڑا رُخ ہاتھ ملاتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ یار ابھی باپا نے فرمائے نا ہو سکتا ہے کہ یار ابھی بڑے مدینہ مدینہ انداز سے ہاتھ ملائے گا نا لیکن جب دوبارہ ان سے ملتے ہیں نا وہیں کے وہیں کھڑے وہی ہی ہوتے ہیں اچھا اپنی تو حمت ہوتی نہیں وہ کہنے کے یار آج تو ملا یار تھوڑا سا یار مزہ آیا ہے ہم لوگوں کو بھی ہے کہ تم واقعی ملنا چاہتا ہے نہیں ان کے ان کو سا لگتا ہے کہ جس کہ مجھے یہ نہیں کہا جا رہا ہے یعنی میں اس وقت ہر بندی چلنے کے ناظرین کو میں یاد کروں کہ آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا تو ایک مطلب کہ ایک تھوڑی سی وہ گرم جوشی ہوتی ہے نا یوں تھوڑی دیر گرم جوشی ہوتی ہے اور ایک یوں ہوتا ہے بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسافر سے مراد پورا ہاتھ ملانا ہے خالی انگلوں کو ٹکرا دینے کا نام مسافر نہیں ہے پورا پورا ہاتھ ہی ملاتے, دا ہیں, دا ملاتے, دا ملاتے دا ہیں مگر یار وہ گرم جوشی نہیں ہوتے دا بات دا بات, دا دا بات دا اتنے گرم جوشی ہوتے ہیں کہ ہاتھ گرم کر دیتے وہ تو وہ گرمی بری نہیں لگتی اچھی لگتی ہے تو ملاتے ہیں پھر ہاتھ ہلاتے ہیں نکال کاندھا نکالتے ہیں ملا ہے ملا آج کے بعد میں نہیں ملا تھا بھائی تم ہاتھ گیا تمہارا ہاتھ میں کاندھے کی تو ہاتھ کلائے ملے سب آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا اور بعض واقعی تھوڑا سا مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بولے بول ہلکات رکھے سر بعض مطلب اتنی مضبوط ہڈیاں نہیں ہوتی نا مطلب ہر ایک میں اتنی طاقت نہیں ہوتی لیکن جو گرم جوشی کا مفہوم ہے نا اتنی طاقت نہیں کی اتھیلیاں تھوڑی بڑی ہوتی ہے نا تو ملاقاتیں کر ملاقاتیں کرتے ہیں نا تو اب وہ مطلب کہ بعض اگر واقع تھوڑا زور سے دبا دیتے ہیں وہ نکل نکلتی لیکن پھر بھی مطلب کہ تھوڑا گرم جوشی سے ملے گا تکلیف بھی نہ ہو اور اس کا محسوس بھی نہ ہو یار اس کا انٹرسٹ نہیں ہے جی تو ایک گرم جوشی کے ساتھ ایک اچھے انداز سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے زیادہ سباب ملے گا اس میں زیادہ رحمتیں اتریں گی اس کو زیادہ برکتیں ملیں گی جو زیادہ خندہ پیشانی اور زیادہ مطلب کہ وہ اچھے انداز سے ملاقات کرتا ہے اور فضیلت کتنی بڑی ہے جو آپ نے ابھی بیان کی کہ جو ہاتھ ملائے درود پاک پڑے ذکر وغیرہ کا جو تذکرہ ہے تو جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک بتانا مقصرت بھی ہو جاتا ہے مغفرت کا ہو جانا کوئی معمولی نہیں نہیں اسی کے ساتھ ایک اور روایت بھی لکھی ہے سدور شریا نے کہ مسلمان کو محبت کے ساتھ جو دیکھتا ہے دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں آپس میں محبت ہے ان کے دل میں کوئی کینا نہیں ہے اور ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کی نظر پلٹنے سے پہلے اللہ تعالی مغفرت فرما دیتا ہے دیکھو دیکھا خالی اگر دلواری دیکھا ہے تو روایت پڑھ کے بس سوچتا رہ رہا کہ دلوں میں بڑی فضیلت ہے دل میں ہونا چاہیے اور محبت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے آپس کے دونوں کے دلوں میں بغض نہیں ہونا چاہیے تو ہم جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو محبت سے دیکھیں گے الحمد تو نظریں پلٹنے سے پہلے پہلے مقفرت نفرت ہے میں سوچتا رہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کتنی بڑی ہے اور ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں اپناتے یعنی نظر پلٹنا اور اعمال کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بندے کی وہ صرف ہوتی ہے نا طاقت کچھ محنت کرے گا کچھ کرے گا آئے گا جائے گا لیکن یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ مسلمان سے ملیں محبت سے ملیں اور دل صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتے اسی طرح مسافہ کریں سلام کریں اور سلام کے بعد جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درد پاک بھی پڑھ لیں یر اللہ والم یہ جو دعا ہے یہ مسافہ کرتے وقت کی دعا بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملاقات کی سلام کیا مصافحہ کیا تو یہ کہہ لے اللہ تبارک وطالیہ تعالی تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے کتنا پیارا دین ہے کتنا محبت بھرا دین ہے کہ ملتے وقت ہی اتنی ساری نیت کی اس نے سلام کیا مصافحہ کیا گرم جوشی سے ملا اس نے جو ہے وہ دعا کی اپنے لیے سامنے والے کے لیے تو پھر بعد کے معاملات کیسے خوبصورت ہو جائیں گے ایک مطلب بہت, بہت اچھا مسلمانوں کا پسند سلام مسافہ اور نکاح جی ملنا یہ تین اتنے امپورٹنس میٹر ہیں کہ اگر یہ تین معاملات درست انداز میں جو شریعت کو مطلوب و محمود ہے اگر درست انداز میں یہ ہمیں رائج ہو جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپس کی جو ناراضگیاں اور جو دشمنیاں نا وہ بھی کتنی حد تک ختم ہو جائیں جیسے روایت بیان کی کہ وہ کینہ ختم ہو جائے ہدیہ دو اب یہ دو چیز آ گئی نا <tap> یا ہدیہ دینے کی بھی ترکیب آ گئی کوئی بھی ہدیہ دے دو کوئی توحفہ دے دو معمولی سر سے یہ مطلب یہ طے ہے کہ جس کو اب توحفہ دیتے ہیں نا اس کو اچھا بہت لگتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اچھا بولے وہ قیمت کی طرف وہ نیو بازوں کا توجہ آتی لیکن جس کو تحفہ اچھا لگتا ہے تحفہ دیا ہی اس کو جاتا ہے جو جس سے محبت ہوتی ہے یا جو تھوڑی سی وہ اس سے ترکیب اچھی ہوتی ہے اور ایسا تجربہ ہوگا ہمارے ناظرین کا بھی تجربہ ہوگا یہ خوش اخلاقی سے ملنا بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے میرا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اچھا میں بعض کا سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار کوئی بات آپ کو شاید بری لگ گئی ہے یا کوئی ایسی گڑبڑ ہو گئی ہوگی اچھا اب میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کس طرح سے نیکسٹ ملاقات کرتے ہیں میرے دل کے اندر ایک سا ہوتا ہے اچھا سامنے والے نے پرتپاک انداز میں پر ملاقات کر لی مسکرا کے دیکھ لیا تو وہ بہت سارے گلی شکوے جو خدشے ہوتے ہیں وہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں تو اس کی برکات بھی ہے یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر بیان کیے بغیر معافی تلافی بظاہر باڈی لینگویج کے ساتھ ہو جاتی ہیں باڈی لینگویج سے مسائل حل ہو جاتے ہیں یعنی ہم اگر پرتپاک سے ملنا جلنا شروع کر دیں تو بعض کا سامنے والا بےچارہ کیونکہ غلط فہمی کا بھی شکار ہوتا ہے لیکن آپ کے مسکرا کر ملنے سے اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور آپس میں رشتہ داریاں اور دوستیاں جو ہے اس میں مزید برکت ہوتی ہے چہرہ بھی جو ہے نا وہ انسان کے بعدوں کا تاثرات بیان کر دیتا ہے کہ اس کو ملک مل دا دا کر فرحت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے جی ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا کہ پہلی ملاقات ہے نا یہ پہلی ملاقات کی امپورٹنس بیان کی گئی ہے وہاں پہلی ملاقات کی امپورٹنس ہے ایسی ہے کہ آپ کی پہلی ملاقات یہ آپ کی شخصیت کا ستر فیصد تعارف ہے یوں سمجھیے کہ پہلی ملاقات میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ایک شخص پہلی بار آیا اور آ کر اسے خالی بیٹھ بیٹ کر دیکھا اب یہ گمی ہوئی ہے میں تھوڑا سا نہ یار یہ کیا کر رہا ہے یار سیدھے بیٹھا نا یار یہ کچھ طریقہ بیٹھنے کا یار. یار بیٹھا بیٹھا ہے یار آپ بھی تھوڑا سا بیٹھے یہ کیسے طریقے سے بیٹھ اب یوں کر کے یار آپ بھی تھوڑا سا اس کو لیپ کو تھوڑا بند کر کے رکھو کیا کھول کے رکھا ہوا ہے اب یہ جو میرے چار پانچ چیزیں دیکھے گا نا یہ تو یہ چلا جائے گا بولے گا یار حضرت کا مثال جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ ہے hey, جلالی ٹائپ ہو گئے ہیں اپنے بچا ہوگا تو جلالی بولے گا غصے والا نہیں بولے گا بدتمیز نہیں بولے گا صحیح اب یہ اچھا یہ میری زندگی کے شاید پہلا اور آخری واقعہ ہوگا صحیح ہو سکتا ہے مگر وہ جو گیا نا وہ زندگی پر یہی سوچے گا کہ یار یہ ہے غصے والا آدمی اچھا ایک ڈانٹنے اور جھاڑنے والا آدمی ہے ایک شخص پہلی بار آیا اور وہ پہلی بار آیا ہے جی کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے بیٹھیے بیٹھیے چائے پیئیں گے آپ پانی پیئیں گے میں ان کے بھائی کو, کو چائے پالا پانی پیلا دکھ کے کھائیں گے اب وہ زندگی میں پہلی بار اس نے اور اس کے بعد وہ سب کو مطلب کہ وہ بٹ کے بڑھا ہوگا وہ مطلب اس کا کام یہی ہوگا جیسا آدمی وہ باہر جا کے بولے یار نہیں اس آدمی سے ملا ہونا خراق کا پیکار ہے اب وہ چار آدمی سے جانتے ہوں گے چک مارنا اچھا تو یہ مطلب کہ یہ جو ہے نا یہ غور کرتا ہوگا تو پہلا امپریشن لے کر چلا گیا ماشاء اللہ باقی آپ نے آپ جب بھی کسی سے ملے یہ سوچ کے ملے گا اسے زندگی میں آخر اس سے بعد میں ملاقات نہیں ہوگی صحیح جیسے وہ ہمارے کتاب میں نے پڑھا تھا کہ کتاب کا مطالعہ یوں کرو کہ اس کے بعد آپ کو اس کتاب کو پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا صحیح صحیح اس طرح جب وہ امتحان کی رات پڑھتے ہیں کہ اب موقع نہیں ملے گا پیپر ہی دینے ہیں وہ کیسی یاد ہوتی ہے پوری کتاب یاد ہو جاتی ہے ایک رات کے اندر جو سارا سال یاد نہیں ہو گور سے پڑھتا ہے نا تو کتاب بھی یوں پڑھو کہ آئندہ وہ کتاب پڑھنے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا کیونکہ مطالعے کے لیے لائن بڑی طویل ہے اس طرح کسی سے ملاقات جب بھی کریں نا اس انداز سے کریں کہ دوبارہ اس سے ملاقات کرنا ہے کا آپ کو شاید زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے آپ جیسے کہ ہم دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے افریقہ میں گیا افریقہ میں اجتماع ہوا اجتماع ختم ہوا ملاقات ہوا پتا نہیں زندگی میں کبھی دوسروں دوبارہ شہر میں جانا ہو یا نہیں ہو تو وہاں جو ملے ملے جو تاثر دیا دیا اس سے جو تاثر لیا لیا تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے تو جب بھی کسی سے ملیں میرا یہی آپ کو مشورہ ہے پورتپاک انداز میں ملیں اب آپ بولو گے پہلی بار ملوں گا پورت روز ملوں روز پور تک پور تپا تو پور تپا کے باغ لگا ہوا ہے کہ جب دیکھو پور تکاؤ وہ نکال نکال کے لے ہوگا ناریلے پورت کیا ہے کہ جب دیکھو نیا سے جب بھی ملیں اسی طرح ملیں کہ جیسے پہلی بار مل رہے ہیں ماشاء اللہ اچھے انداز سے ملے اور ہم بھی تو دوسروں سے یہی امید رکھتے ہیں نا مثال ہے اگر میں یہ سوچوں کہ یار ہر دفعہ ہی میں پاک ملوں تو کیا دوسروں سے میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ مجھے جب بھی کوئی ملے تو اچھے انداز پر ملے تو واقعی آپ نے یہ بجا فرمایا اور بالخصوص جو مبلغ ہے یا ایسا شخص ہے خاندانوں کے بڑے ہیں ویسے تو ہر مسلمان کے لیے لیکن ذمہ داری کے حساب سے یہ تبدیل ہو جاتی ہے اس جیسے کنٹرول کرنا دفاع. اس کو, ملو زیادہ ملو ملو اس کو اچھا انداز کرنا چاہیے اور باپا جس طرح مطلب ہوتا ہے باپا نے تو یہاں تک فرمایا ایک دفعہ بڑا یہ جملہ ہے نا ہمارے لیے پاپا نے ہمیشہ فرمایا میری ملن ساری سے دھوکہ مت کھانا اللہ ملن ساری مجھے اتی کیا ہے میں ملتا اچھا ہی ہوں اب جس سے اچھا مل رہے ہیں اس سے مطلب دل خوش بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن پاپا کو میں نے دیکھا ہے دل خوش ہو یا نہ ہو ہوتا باتوں کا تکلیف دے معاملات ہوتے رہتے ہیں لیکن ملن سارے اچھا اب یہ ضرورت کر دو کہ باسی کی باپا کوئی کو کو، کو تق... آدمی ہنس کے نہیں ملتا ہے تو اب مطلب کہ جس کا سب کچھ اجڑ رہا ماہ رمضان ابھی بھی مطلب اسے ٹھیل رہے تھے نا مدنی مذاکرے کے بعد کیفیت میں خم تاری تھا کہ کیا ہوگا رمضان اور مبارک چلا جائے گا سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے میں وہی اداس اور غم زدہ اور یہ, اور یہ سن سن کر ہی غم لگ رہا ہوتا ہے نا صحیح یار کیا مطلب کہ ہر ایک کے لیے کوئی ایسے راستے دیکھا ابھی اب چہرے پر کسی اداسی ہے یہ کیا اداسی غم کی اداسی ہے افسردگی کی اداسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جی بالکل چہرے پر کتنی اداسی ہے کیا رمضان جا رہا ہے مسکرائیں گے لیکن مسکراہٹ میں بھی جو ہے نا وہ اداسی کا پہلو ہوگا بھائی کسی کے دن خوش کرنے کے لیے مسکرائے مسکرانا کہہ رہے ان کی طبیعت کا ایک حصہ ہے مسکراتے ہیں الحمدللہ تو بس اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. تو اگر بتائیں ایسا ہوتا ہے اب آپ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گئے آپ اس کے تعزیت کے سے گھر پر گئے اور اب وہ آپ بولو گے اب وہ اس نے میرے کا مسکرا کے بات نہیں کی تو مسکرانے کا موقع ہی نہیں ہے محل ہی نہیں ہے فوگی ہو جاتی ہے ہے وہ کوئی چیز کھو گئی ہوتی ہے کوئی اطلاع مل گئی ہوتی ہے کہ یار یہ ہو گیا اب آپ بولو گے میں گیا تھا اس کو تو موڈ موڈ نہیں خراب تھا بھائی وہ ٹینشن میں تھا پریشان تھا صحیح اس کا مطلب کہ کچھ اجڑ گیا اس کا کوئی کھو گیا کوئی مطلب کہ ڈاکو لٹ کے چلا اب کوئی کسی کا موبائل لڑ کے چلا گیا پتا <تصفح> نہیں وہ کڑا ہوا میرا موبائل لٹ کے چلا گیا موٹر سائیکل پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہے اتنے میں میں آ گیا میں گیا کیا حال ہے ٹھیک ہے اور کیا جواب دے گا میرے کو <تصفح> بولو تو اس کا موبائل چلا گیا ہے بہت برا حال ہے وہ لٹ کے چلے گا اس کو تو وہ ویسے بیچارہ گھبرایا ہوا ہے وہ اس یہ بھی ایک اہم بات ہے اس کے اوپر تھوڑی کو مسکرائے گا تو یہ ہم کو فیل ہم کو محسوس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یار کبھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوگا اب ایک شخص ملتا ہے بلکہ یہ تو بڑی عجیب بات ہوتی ہے جب ایک ملتا ہی اچھے طریقے سے جب وہ کبھی اس طرح کا روکھا یا مطلب وہ ہٹ کے ذرا اس کا ہٹ کے اندر آدمی خود پہ تو یار خیریت تو ہے बिल्कुल خیریت तो है आज आप कुछ نظر آ رہا ہے اب اس کی دل جو ہوگی اس کو کوئی گم بٹے گا اور آپ مطلب یہ نہیں ہوتا ہی نہیں چلے گا ان کے بارے میں इनके ہوتا ہے کہ होता ان سے جو بھی ملے भी تو بھائی اسی طرح ہم سے ملے تو ہر ایک کے ساتھ دکھ سکھ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم کو محسوسات رکھنی چاہیے رکھنی چاہیے جی جی سوال تھا کہ ہاتھ چومنے کے حوالے سے وہ جو لوگ اپنا ہاتھ چم لیتے اپنا جو طریقہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ مسافر کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں یہ مکرو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر آگے پھر چومنے کے متعلق بھی انہوں نے لکھا کہ چومنے سے کیا کیا چیزیں صحیح بات ہے تو آگے عالی میں کسی بڑے کے سامنے زمین کو بوسا دینا یہ حرام ہے صحیح جس نے ایسا کیا اور جو اس پر راضی ہوا دونوں گناہگار ہوئے بوسے کی یعنی چومنے کی چھ قسمیں بیان کی گئی ہیں ماشاءاللہ بہت عام ہے بوسہ رحمت جیسے والدین کا اولاد کو بوسہ دینا بوسہ شفقت جیسے اولاد کا والدین کو بوسہ دینا بوسہ محبت جیسے ایک شخص اپنے بھائی کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے دیکھا میں نے کبھی کبھی باپا کے پاس آتے ہیں اور پاپا کی پیشانی چوم لیتے ہیں بہت ساری تحقیت ملاقات جیسے باوقت ملاقات ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بوسا دے بوسا شہابت برا بھوسا ہے یہ بوسا شہابت جیسے مرد عورت کو بوسا دے یا میاں بیوی بی مراد ہے ہاں میاں بیوی بی مراد ہے جی اور ایک قسم بہت سا دیانت ہے جیسے حجر اسود کا بوسا دے سبحان اللہ تو یہ چھ اقسام بوسے کی بیان کی بہار شریف لکھی ہے تو مصحف یعنی قرآن مجید کو بوسہ دینا بھی صاحب کرام کے فعل سے ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ صبحوں کو بوسا دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے رب کا عہد رسی کتاب ہے سبحان اللہ حضرت سبحانت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مصحف شریف قرآن شریف کو بوسا دیتے اور چہرے سے مس کرتے اچھا اب وہ یہاں فاروق اعظم کے اندا کو دوبارہ آ جائے نا معاشرے میں سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ صبح کو بوسا دیتے تھے قرآن شریف کو سبحان اللہ کیا مشورہ ہے آپ کا کیا بات ہے بندی چلنے کے ناظرین ہو جائے جب بھی گھر سے صبح, ہو, صبح, صبح, صبح گھر سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآن شریف کو وا وضو نکلے یہ تو میرا ناکیس مشورہ جب بھی گھر سے نکلیں وا نکلا کریں نہ دھو کر لوگ عموماً نکلتے ہیں گھر سے تو نہ لیا اور تمام حضر وضو دھول گئے کلی وغیرہ ناک میں پا پانی چڑھانے کی جو بھی ہے جی. وہ انداز صاحب نکلے تو وہ وضو الگ سے پھر کرنے کی اتنی وہ ایسے حاجت نہیں ہوتی جی. جی تو جب بھی گھر سے نکلیں ایک کام کرتے ہیں اب قرآن شریف ضرور اٹھا لے آپ سیدھا اٹیک کرتے ہیں نیوز پیپر کے اوپر اخبار کہاں رکھا ہوا ہے ناشتے کی جو بھی یا تو دسترخوان ہوتا ہے یا آپ کی ناشتے کی ٹیبل ہوتی ہے وہ اخبار ضرور چاہیے ہوتا ہے میں اس بحث میں نہیں آتا اخبار پڑھنے کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ آیا وہ آپ پڑھ لیجئے گا مقت المدینہ سے لے لیں تو سارا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا البتہ قرآن شریف کی میں بات کر رہا ہوں تو جب بھی آپ بس ہو جائے یار کہ قرآن شریف کو لینا ضرور ہے ہاتھ میں لیں اور چومیں اور اللہ توفیق دے دو تو کچھ پڑھ لیں دو منٹ ہی دے دیں یا تین منٹ ہی دے دیں لیکن آپ کے اس گھر میں اللہ کا کلام قرآن پاک موجود ہے اس کو دیکھیں چومیں اور پڑھیں تو صحیح ان اللہ تعالی گھر سے نکلنے سے پہلے پہلے جب قرآن کی برکتیں لیں گے تو سارا سفر اور سارا دین اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ اور کتنے محبت بڑے الفاظ ہیں اس میں جو فاروق اعظم ادا کرتے تھے میرے رب کا عہد ہے اور اس کی کتاب اور اس کی کتاب ہے ماشاء اللہ اچھا ایک کال ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ پھر مزید معنکا بھی باقی ہے اسی طرح نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا اس کے کچھ احکامات ہیں جی سنائیے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 نگرانی شورا کی بارگاہ میں ابھی سوال کیا تھا میں لیڈیز ٹیلر ماسٹر ہوں درزی کی دکان ہے ہمارے پاس عورتیں ہی آتی ہیں وہ جب آتی ہیں تو آگے ہاتھ کھاتی ہیں سلام لینے کے لیے وہ میں سلام نہیں لیتا تو برا مناتی ہیں پہلے ناپ لیتے تھے ہم لوگ اب ناپ نہیں لیتے کیوںکہ ماشاءاللہ میں تین دن کے قافلے پہ سفر کیا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ اور پاپا جانے کا مریض بھی بن گیا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے الحمد ہمارے گھر والے پورے الحمد پانچ وقت کی نمازی بن گیا مدنی چینل دیکھتے تو کچھ عورتیں ایسی آتی ہیں وہ ہاتھ کا ہیں آگے السلام علیکم تو میں کہتا ہوں میں ہاتھ نہیں مراتا وہ کچھ کہتی ہیں ناپ لے لیں میں کہ ناپ نہیں لیتا پہلے آپ ناپ لیتے دے. آپ کیوں نہیں لیتے میں الحمدللہ آپ ہمارے اندر چینج آ گئی ہے ہم مدنی چینل کی بہار سے ہم اللہ مدینہ مدینہ ہو گیا ہمارا تو نگرانی شورا کی بارک بارش ہے ہمارے لیے کوئی مدنی فورس ارشاد فرمائے یہ عورتیں جو ہاتھ ملاتے کی کوشش کرتی ہیں کیسا ہونا چاہیے سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت اچھا ہوا آپ نے دوبارہ ہمیں ماشاءاللہ اللہ کال کی اللہ کو جیسا خیر اور آپ کا انداز آپ نے جو بتایا یہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی عطا فرمائے اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی آپ کے اس طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو عورتیں ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بلاتی ہیں یقیناً یہ انتہائی غلط کام کرتی ہیں عورتوں سے ہاتھ ملانے کی اجنبیہ عورتوں سے ہاتھ ملانے کی ہر کی زر شریعت نے اجازت نہیں دی ہے وہ اسلامی بہن جو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ تو اتنی مطلب کہ وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ عام سا ہو گیا ہے تو کیا دکان پر آتے ہاتھ ملاتی ہیں بہت عام ہو گیا یہ خالی دکان ہی کا مسئلہ تھوڑی ہے فیملیز میں کیا ہوتا ہے مطلب یہ پتہ چلا تھا مجھے ہاتھ چلے اب اتنا عام ہو گیا بلکہ تین چار دن پہلے ہی ایک اسلامی بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایسی ڈسکس ہو رہی تھی کچھ معاشرے کے ایسے مسائل پر تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا خبر ان کی فیملی کے اندر معاذ اللہ کے کزن عید کے دن آپس میں جو نامحرم محرم کزن کے نامحرم ہیں وہ گلے ملتے ہیں یعنی ان کے خاندان کے اندر یہ رواج ہے اور اس کو ایک کلچر کا ایک حصہ ہے و یہ تو ہاتھ ملانا ہے اب پتا نہیں قوم کہاں سے کہاں گلے مل جائے گا ہاتھ ملانا میں کیا رہے جی تو اب اصل میں یہ ہوا ہے شروع سے پہلے پردہ ختم کیا پھر چادر ختم کی ہاتھ ہلانا شروع ہوا پھر ملانا شروع ہوا اب گلے مل کر گلے مل رہے کلام کیا جائے گا کیا کلام کیا کریں گے ہمارے چینل کے نازن فیصلہ کرے کوئی करें کہ یہ اس کا کچھ علاج نکالے میں نہیں سمجھتا جیسے انہوں نے بھی کہا کہ مدنی چینل دیکھنے سے ہمیں فرق آیا ہے الحمد للہ امید ہے کہ یہ مدنی چینل دیکھنے والا شاید یا دیکھنے والی امید کرتا ہوں کہ یہ تو کم از کم سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے بے پردہ تو آپ ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی باتیں کر رہی ہیں اوکے کوشش تو یہ کرنی کہ اسلامی بہن کو تو درزی کے پاس خود کپڑے لے کر جانا بھی نہیں چاہیے کسی محرم کے ذریعے بھیج دیں جو ناپ دینا ہی نہیں ہے اور ناپ نہ لینا بھی نہیں ہے یہ بھی درست ہے نہ ناپ دینا نہ ناپ لینا ہے تو کپڑے دینے تو خود جا کے کپڑے دینے کی کیا ہوتا ہے بولے ڈیزائن تھا سمجھے یار اللہ تعالیٰ نے شرم حیا فرمائے ویسے ہی مم. یہ یہ نہیں کرے اسلامی بہنوں اور یہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بہنوں میں کام کرنے کی کس قدر حاجت ہے جہاں اسلامی بھائیوں میں حاجت ہے اسلامی بہنوں میں حاجت ہے اس وہ نکی کی دعوت عام کرے اور یہ کلچر جو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بھیجیں تو تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو ختم کریں اور یہ ہاتھ ملانا اللہ عبد سمجھ نہیں آ رہی یار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک نے کسی بھی اجنبیہ عورت کو آپ کے دستے, مبارک دستے مبارک بھی جو ہے وہ مبارک سے نہیں فرماتے تھے زبانی بیٹ فرماتے تھے کتنی بڑی ترغیب ہے ہمارے لیے اور امیر نے سننا دامت برکاتہ لالیہ کتنی بار اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جب پیر اور مریدنی کا ہاتھ ملانا اور بیعت کے وقت جو کہ ایک نیکی کا کام ہے ایک بڑا عظیم کام ہے عقیدت کا پہلو بھی وہاں پر ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی اتنی سختی کے ساتھ ممانت ہے تو عام آدمی اور پھر یہ مسائل اور جو کچھ بھی ہے تو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے اسی طرح اور بھی ابھی بھوسا لینے کی دینے کی بات چلی تھی حرمت مشاہرت کے جو مسائل ہیں وہ بیان کرنے اس میں کوئی شکی نہیں ہم لوگ ایسا یعنی یہ ایک کلچر بڑھتے بڑھتے کتنا گھناؤنا جو ہے وہ اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں اللہ تبارک تبدیل ہو گیا میں واقعی اس کی اس طرف ذہن نہیں تھا یہ انہوں نے فون کر کے ہمیں توجہ دلائیے آپ کچھ کریں مدنی چلے کہ ناظرین اور یہ کلچر کو ختم کریں ان شاء اللہ کلچر ختم کرے بلکہ آپ جہاں بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں برائی کرم آپ نیت کر لیں کہ ہم اس کو عام کریں گے نیکی کی دعوت جی کیا بات ہوئی مطلب کہ ہم کو منگنی کے دن منگنی کے دن یہ مطلب کہ منگے تر ہاتھ پکڑتا ہے اس پر ہم رہے ہیں ہاں تو ہاتھ تو ہاتھ اب تو گلے ملنے کے بعد عید پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے عید جیسے اب عید آ ہی رہی ہے تو عید کے دن میں بھی رشتہ دار اپس میں آتے جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو ہاں اتنا عام نہیں ہوگا میں بھی سمجھتا کہ ہمارے فیملیز میں ہمارے ملک میں یہ اتنا عام نہیں ہوگا یہ لڑکے لڑکیاں گلے ملتے ہیں کزن رشتہ دار اتنا شاید نہ ہو اللہ علوم ہے تو بہت ہی زیادہ مطلب کہ یہ حیران کن اور تشویش تشویشناک بات ہے ہاتھ ملانے کا تو ڈائریکٹر صاحب بی آئی بی میں کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ملانا تو بہت عام ہے البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ گلے ملنے کا ابھی اتنا زیادہ رواج نہیں ہوا الحمدللہ محفوظ ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ مدنی چلنے کے جو ناظرین ہیں یہ ضرور اس میں مطلب کہ بلکہ ان کو حیرت بھی ہو رہی ہوگی باعث کو تو کہ یار یہ کیا بات مجھے حیرت ہو رہی ہے زیادہ مطلب سنا ہے مگر اس قدر بڑھ گیا ہے اس سے جب مجھے بھی حیرت ہو رہی تو ہو سکتا ہے میرے چینل کے ناظرین کی ایک تعداد ہے جس کو حیرت ہو رہی ہوگی اور ان ہم مل کر اس بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے ان شاء اللہ اور اسی کے ساتھ اے صاحب یہ جو بات ہوئی ہاتھ چومنے کی عالم دین کے ہاتھ چومیں گے اچھی نیت سے تو ان شاء اللہ ثواب ملے گا پیر صاحب کے ہاتھ چومنا ایون کے ان کے پاؤں چومنا یہ بھی بہتر ہے مستحب ہے اچھی نیت کے ساتھ ہوگا تو ان شاء اللہ ثواب بھی ملے گا لیکن یہاں پر ایک دو چند اہم مدنی پھول ہے اس کو پیش نظر رکھنا किसी से جیسے की مصافحہ کیا پورتا پاک انداز پر ملیں اور جو بھی دعائیں وغیرہ ہیں وہ بھی پڑھیں لیکن سلام کے وقت جھکنے سے منع کیا گیا ہے hmm. بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں سلام کرتے ہیں تو جک جاتے ہیں تو اس جھکنے سے منع کیا ہے بلکہ حد رکو تک یعنی اگر اتنا جھکا کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو گٹنوں تک پہنچ جائے گا تو اس کی بڑی سختی کے ساتھ ممانت آئی ہے ہاں ہاتھ چومنے میں ظاہر ہے کہ جھکنا پڑے گا اب وہ یوں تو نہیں کہ کوئی عالم یا بزرگ اپنا ہاتھ آپ کے منہ کے قریب کر دیں گے ہاتھ چومنے کے لیے اگر کوئی شخص جھکتا ہے چمنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن ویسی ہماری عادت کے اندر شامل ہوتا ہے جیسا کہ کہ نے تھوڑی دیر پہلے نا عادت میں ہی بڑا لانا ہوتا ہے تو ایسی ہی بازوں کی عادت کے اندر جھکنا بھی ہے دیکھا گیا ہے بعض علاقوں کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کلچرل بھی یہ عام ہے تو سلام کرتے وقت جو ہے وہ جھکنا اس سے شریعت متحرہ نے منع کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح سے معان کرنا گلے ملنا یہ سنت مبارکہ ہے صحابہ کرام کا بکثرت جو ہے وہ اس پر عمل رہا لیکن ہاتھ چومنا ہو یا معان کا کرنا ہو محل فتنہ نہ ہو اس کے ہر جگہ پر ہمارے علماء کرام نے ہمیں اس کی وضاحت فرمائی ہے تمبی فرمائی ہے کہ ہاتھ چومنا بھی وہاں پر اس کی اجازت ہوگی کہ جہاں پر کسی بھی طرح کی شہوت کا یا فتنے کا جو ہے وہ اندیشہ نہ ہو ورنہ جو یہ سخت جو ہے وہ ناجائز ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہو سکتا ہے اللہ تبارک و ہم سب کو محفوظ فرمائے اسی طرح صدر الشریعہ نے ایک اور بہت پیاری بات اشاعت فرمائی ہے کہ نماز فجر اور عصر کے بعد عموماً اور بعض جگہوں پر دیگر نمازوں کے بعد بھی مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں مسافر کرتے ہیں معانقہ اب بھی ہے الحمدللہ للہ اچھا مساجد کے اندر ملتے ہیں مسلمان نمازوں کے بعد تو ملتے, ملتے جی ہیں نمازوں کے بعد ملتے ہیں نا تو اسی ایک جو کلچر ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے اور اچھی بات ہے آپس میں سلام و مصافحہ کرنا اس کی کہیں پر بھی ممانت نہیں ہے اگر کسی جگہ پر بکثرت بھی عمل کیا جاتا ہے اور حری نماز کے بعد کیا جاتا ہو تو تب بھی حرج نہیں اسی طرح نماز عید کے بعد معان کا کرنے کا رواج ہے تو صدر حشیری نے فرمایا کہ یہ ایک اظہار طریقہ ہے. ہے اور عید کے موقع پر بالخصوص خوشی کا اظہار کرنا یہ عید اس کے مستحبات کے مستحبات اندر اس کو بیان کیا گیا ہے تو مسلمان کے ساتھ پرتا پاک پر گلے ملنا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا یہ باعث ثواب ہے جبکہ اچھی نیت ہو لیکن محلے فتنہ ہو تو پھر وہاں سے بچنا وائرل ضروری ہوگا اسی طرح سجدے کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ایک ملاقات کے آداب کے اندر ہے یاد رہے کہ کسی کو سجدہ کرنا تعظیم کی نیت سے یا اس کے سامنے ملاقات کے وقت جو ہے وہ زمین کو چومنا یہ زمانۂ جاہلیت کے طریقے تھے اور بادشاہوں کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے تھے تو اگر فقط تعظیم کی نیت سے ہے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے ہماری شریعت متحرہ میں سجدہ کر کے کسی کی تعظیم کرنا ایون کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ نے سوال کیا اظہار کیا جب انہوں نے دوسرے علاقوں کی طرف جو سفر کیا اور وہاں کے انداز دیکھے کہ یہ طریقہ ادب ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمائے کہ یہ پچھلی امتوں میں روا تھا لیکن اس امت کے اندر جو ہے یہ منع ہے البتہ اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کرتا ہے اس کو عبادت کے لائق سمجھ کے سجدہ کرے گا تو یہ پھر کرنے والا جو ہے وہ کفر کا ارتقاب کرے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے اور اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اسی طرح سے مسافہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی مسافہ کریں تو ہتھیلیوں کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے اور امیر علی سنت دامد برکات کا بہت ہی پیارا انداز یہ دیکھا ہے جب آپ کے لیے ملاقات کے لیے اسلام بھائی حاضر ہوتے ہیں تو آپ ابتدائی میں اس بات کی وضاحت فرما دیتے ہیں تاکہ یہ مسافہ ہو سنت کے مطابق ہو تو آپس میں جب مسافہ ہو تو ہتھیلیاں بلا حائل ملنا یہ آدام میں سے ہے تو ہاتھ کے اندر معلومات پرچی ہوتی ہے قلم ہوتا ہے آج کل موبائل ہر ایک کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے یا کوئی کپڑا ہے چادر ہے تو کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو اس کو آپ اس کو سائڈ پہ رکھیں اور اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ مسافہ کریں تو مسافہ کرتے وقت بلا حائل ہتھیلیوں کا ملنا یہ چاہیے یہ آداب کے اندر ہے ایسے مقامات میں جس پہ سلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے منع کیا سلام اس وقت نہ کیا جائے کوئی درس دے رہا ہے تدریس میں مشغول ہے علمی مشغلے میں مش... مصروف ہے یا کوئی سبق کی تکرار کر رہا ہے تو ایسے موقع پر بھی سلام نہیں کرنا چاہیے نماز کے انتظار میں جب لوگ بیٹھے ہوں اس پہ بھی سلام, تو سلام تو یہ نہیں کرنا بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں مسجد میں جیسی داخل ہوتے ہیں اب جماعت میں چند منٹ باقی ہیں تو بلند آواز سے سلام کرتے ہیں تو اس بھی منع کیا اجتماع میں بیان کر رہا ہوں جی اسلام آباد سن رہے ہو تو آنے والے کو سلام نہ کریں یہ جی ہے جو و درود میں مشغول ہے کچھ نہ کچھ بھیڑ میں مصروف ہے نہ شریف پڑ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کریں نہ کرے اسی طرح کوئی مطلب کہ استنجا پیشاب وغیرہ کر رہا ہے اور اس طرح کے دیگر کاموں میں غسل خانے میں ہے اور یہاں تک لکھا کہ کبوتر ہو رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے ان سب کو سلام نہ کریں اور جن صورتوں میں سلام کرنا منہا ہے یہ یاد رکھیے جن صورتوں میں سلام کرنا منہا ہے اگر کسی نے کر بھی دیا تو ان پر جواب اب واجب نہ, نہ رہا صحیح کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے اور اتنی آواز ہے واجب ہے کہ سننے والا، کرنے والا آپ کا جواب سن لے جبکہ کوئی ایسی شور وغیرہ یا رکاوٹ نہ, نہ ہو یہ, یہ علم کی بات ہوتی ہے ایک ہمارے اسلامک بھائی تھے اہل علم تھے اہل علم ہیں ان کو کس یہ مصروف تھے وہ پڑھ رہے تھے یا پتہ نہیں کس کام میں مصروف تھے تو کسی نے آ سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اہل علم میں یہ وہ ہے اور آپ کو میں نے سلام کیا نے جواب ہے گنا گار ہو گئے وہ کو سمجھایا کہ پہلے تو یہ بولنے پر تم پر کیا حکم لگے گا وہ تو سلام باجی بھی کرتا تم کو علم ہونا چاہیے کی. کس کو سلام کرنا ہے کس کو سلام نہیں کرنا <تصف> <نہیں. تصف> تو ان تمام چیزوں پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے اور کسی کے بارے میں یوں بدگمانی نہیں, نہیں کر لینی چاہیے کہ یہ جواب اس نے نہیں دیا ہو سکتا ہے اس نے آپ کا سلام سنا ہی نہیں ہو صحیح بہت سفر ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سلام کیا ہے مگر اگلے نے آپ کا سلام نہیں سنا ہوتا ظاہر موجود ہوتا ہے لیکن کہیں کھویا ہوا ہے کھویا آواز اس کا کیا جی یہ بہت سوازوں کا صحیح اور آپ نے سلام کو اس کو پتا ہی نہ چلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پوچھنا پڑتا ہے آپ نے سلام کیا ہے صحیح لوگ ہے ہیں میں نے سلام کیا تو خدا کے بتائے تو اونچا سلام کو لوگ ہم سن تو لیں صحیح اور سلام کا جواب فوراً دینا وجہ ہے اس میں تاخیر تاخیر ہوئی تو توبہ نہیں ہوگی جواب بھی دینا ہوگا اور اس کی تاخیر کی توبہ بھی کرنی ہوگی یہ بھی بہت عام مسئلہ ہے اس کی طرف بھی ضرور توجہ رکھیے کال ہے اسے شاملے شامل سلسلہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جی سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ है वो ईद के मौके पर या किसी और मौके पर जो दूसरे स्कूल से टीचर्स आते हैं मीटिंग होती है तो वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और उससे मुबारकबाद देते हैं और एक तरह दफा हमने मना करने की भी कोशिश की है हजमत अमली से और हम मदरी चैनल देखने की भी तरह दिलाई है तो उन्होंने यही जवाब दिया है कि हमारा दिल साफ है और इस तरह हाथ मिलाने से कुछ भी नहीं होता और इस्लाम में इतनी ज्यादा शिद्दत पसंदी नहीं और मैं दूसरी अगर मदरी चैनल के नाजरिक को एक मशुरा देना चाहता हूँ وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کا ایک بیان ہے کلام کی فضیلت ویسے میں نے خزان سند میں تو سلام کرنے کی سنتیں آداب پڑھی ہوئی لیکن جب حضرت صاحب کا بیان میں نے سی तो میں سے نکالا تو میں نے کہا یہ کہ تو مجھے میں نے پہلے سے سنا ہے لیکن جب میں نے سنا تو اس میں معاشرے کی اصلاح کے موضوع پر حضرت صاحب نے اتنے زیادہ مدنی بھول دیے کہ میں حیران رہ گیا تو میں یہ مدنی کہنے کے ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف رسمی طور پر اس کال کو سنے اپنے گھر والوں کو سلام کی فضلت کے موضوع پر جو حضرت صاحب کا بیان ہے جو وہ مکتبہ المرینا سے سیٹ کے ضرور کرکتے حاصل ہوں گی اللہ مشید و رام کو بھی عمل کی فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا کریں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹیچر صاحب آپ نے ایک نئی اور خبر سنائی اور اچھا پھر یہ کہنا کہ ہمارا دل صاف ہے شریعت نے جس چیز سے منع کیا دل صاف ہے تو اس کو مانو اگر جس کے دل صاف ہوتے ہیں نا وہ شریعت کی بات کو مانتے ہیں اور جو اندر ہے نا وہی باہر ہوتا ہے ہاں بولو کہ دل میں یہ ہے نہ باہر یہ ایسا نہیں ہوتا پیارا گرم ہو تو اس کا ہوتا ہے چائے اندر گرم ہے ایسا نہیں ہوتا کہ چائے اندر گرم ہو اوپر سے پیارا ڈھنڈا ہو جو اندر ہوتا ہے نا وہی باہر ہوتا ہے یہ سب مغربی طرز عمل ہیں انگریزوں سے سیکھی ہوئی ساری حرکتیں ہیں ان ہاتھ ملنا یہ گلے ملنے کا بھی رواج غیر مسلموں سے آیا ہوگا میرا اپنا گمان غالب ہے کہ غیر مسلموں سے ہاتھ ملانے کا اور غیر مسلموں سے گلے ملنے کا رواج آئے ہوں گے یعنی اتنا مطلب کہ یہ کر دینا چاہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں پڑتی کیا ہوگا اب یہ بتائیں پہلے کدھر تھا کیا پہلے والوں کے دل خراب تھے یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا یہ مرد اور پہلے کیوں نہیں ملاتے تھے کہ پہلے, ہمارے پہلے جو ہمارے جو لوگ نے کہ ان کے دلوں میں میل ہوتا تھا یہ کیا شک اور وہ بد گمانے کی فضاؤں میں جیا کرتے تھے ارے ان کے دل صاف ہوتے تھے اور وہ ہیا کے پیکر ہوا کرتے تھے آپ مانے یا نہ مانے میڈیا نے کھانا خراب کیا ہے آپ بتائیے کہ یہ کس نے دکھایا بھائی حکومت کہاں سے آئی ہے ساری باتیں کون ہمارے کو کامیا کا تھوڑی بول کے جاتا ہے یہ اس لیے بار بار آپ کو میری سنت بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ مدنی چینل کے علاوہ آپ دیگر گنا بڑے سلسلے دیکھنے کو بالکل ختم کر دیں ہمارے معاشرے اور ہمارے گھر کا یہ مطلب بہرا گھر کر کے رکھ دیں گے اب کیا رہ گیا ہے پھر بول بول بول میں مسا کر دو مردوں دو کے مرد اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ بولے گا ہمارے دل صاحب ہیں کون بیٹھنے دے گا حدیث حدیث پاک واضح ہے کہ ان میں کس شیطان ہوتا ہے حدیث واضح ہے کہ جب دو اجنبی مرد اور عورت اکیلے بیٹھتے ہیں بالکل واضح حدیث ہے ادیس تیسرا میں شیطان ہوتا ہے جو دونوں کے دلوں میں دونوں کے اندر ہجان پیدا کرتا رہتا ہے خواہشیں پیدا کرواتا رہتا ہے بیٹھے ہوئے مطلب مرد اور عورت او اب اگلا بولے کہ میں اپنی بہن سمجھتا ہوں بولے میں نے بھائی سمجھتی ہوں تو تھوڑی مطلب ان کو الاؤ کر دیا جائے گا یعنی ایک غیر مرد ایک عورت کے سامنے بے پردہ عورت کے سامنے جنبی عورت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اب سوچیے کہ کی کیا مطلب ایک نارمل آدمی اپیل کرتا ہے کہ یہ کیا ہے ایک نارمل آدمی اپیل کرتا ہے ایک مذہبی آدمی کو لوگ ایک مذہبی آدمی اسی جگہ پر نظر آتا ہے تو آپ کو اپیل ہوتی کہ یار اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے کیوں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں عورتیں بے پردہ عورتیں ہیں بے پردہ عورتوں میں جب ایک مذہبی آدمی آ جاتا ہے آپ کو حیرت ہوتی ہے مو یہ ادھر کیا کر رہا ہے حاضر محل یہ ادھر کیا کر رہا ہے کیونکہ اس کے دو چہرے پر داڑھی آپ کے چہرے داڑھی نہیں ہے اس کی شریعت الگ آپ کی شریعت الگ تھوڑی ہے جن جس گناہ سے بچنے کا آپ ایک مذہبی وضاقت والا یا مذہبی انداز والے کو جس گناہ سے بچنے کا آپ تصور کرتے ہو ہر ہر مسلمان کو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے سر پھر انتہا کیا یعنی دل صاف ہے تو یہ بھی تو بیان کیا جائے نا کہ پھر کہاں تک جانا چاہیے خالی ہاتھی تک کیوں اگر دل صاف ہے تو پھر معاذ اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ دل صاف ہے آپ جو چاہو کرو ہم مطلب معیار کس چیز کو روایتیں میرے میں نے پڑی ہیں روایتیں اس کے متعلق وہی وہ خطرناک باتیں ہیں کہ کسی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے یوں ہاتھ ملانا اور یہ ٹہا ٹکرانا اور یہ اس طرح کی چیزیں اس الترغیب ترگی الترب میں مجھے یاد پڑتا ہے روایتیں پڑھی ہیں ابھی مجھے روایتیں یاد نہیں البتہ یہ اجنبی مرد عورت کے ہاتھ ملانے کی کوئی صورت نہیں ہے اور اب یہ ٹیچر نے بیان کیا ایسے ہی آفس میں جہاں پر عورتیں اصل میں بس وہ ہیلو हाय गुड बाय थैंक یو کولڈ ڈرنک ٹی بریکفاسٹ تو برنچ और یہ یہ چیز की چیز زیادہ تو ان میں یہ زیادہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اور یہی طبقہ یہ بھی معذ اللہ like یہ ہماری کہ ہماری باتیں سن کے تو یہ بولتے کہ یار ان کو ان کیا ایلرجک ہے آپ سے کوئی الرجک نہیں ہے آپ سے کیا الرجک ہوگی یہ الرجک بھی تو انگلش ورڈ ہے ہم بھی تو انگلش ورڈ بولتے ہیں لیکن ایک آپ ٹھیک ہے لینگویج بولنا اپنی جگہ پر ہے لیکن کلچر لینا لباس ہے کلچر ایٹی میں کلچر بولنے کا انداز میں کلچر پھر ملنے کے انداز میں کلچر ہمارے ہماری باؤنڈریز ہیں وی آر مسلم مسلمان کی باؤنڈریز ہوتی ہے سے نہیں نکل سکتا ہم ان کو فالو کر دیں گے وہ باؤنڈری نہیں ہے ہم کھو جائیں گے ہم بھیج جائیں گے اور وہ جو اتنے آگے نکل گئے عورتوں کو اتنا ایڈوانس کر دیا اور عورتوں کو اتنا مطلب کہ وہ بالکل وہ کھلا میدان دے دیا آج وہ پچتا رہے ہیں آج دنیا میں کواڑی ماؤں کی پرسنٹیج کیوں بڑھ رہی ہے چلے آپ بتائیے کواری ماؤں کی پرسنٹیج کیوں بڑھ رہی ہے اور جو مطلب کہ عورتوں کے ساتھ برے کام ہوتے ہیں ان, ان کی جو پرسنٹیج آئی ہے ان میں زیادہ تر وہ جو ان کے होते کے لوگ ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں یہ جو بوائے فرینڈ ہے نا سب سے زیادہ آپ آپ ٹیکی کر لیجئے گا اگر میں نے جو پڑھا ہے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری غلط آپ ٹیکی کر لیجیے گا کہ جن عورتوں کے ساتھ برے افعال ہوئے جن عورتوں کے ساتھ برے کام ہوئے جن جو لڑکیاں ہب کا شکار ہوئی یہ جن کا شکار ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر وہ تھے جو ان کے دوست تھے اور وہ اس طرح کے انداز میں ملنا جلنا کپڑے چھوٹے ہاتھ ملانا مستی مزاق کرنا اب بتاؤ جب مطلب کہ ان کو جب شریعت نے روکا ہے تو بھک جائیے کیونکہ شریعت نصف عفت پسمت عزت ان سب کا تحفظ کرتی ہے معاشرہ درندگی کی طرف چلا جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا جب ہائی آئی ختم ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو یہی ہونا ہے اور یہ ساری شروع کی مطلب کہ باتیں پہلے یہی پہلے بات چیت شروع ہوتی ہے پھر ملاقات شروع ہوتی ہے پھر ہاتھ ملتے ہیں اب جیسے آپ سن رہے کہ عیدوں میں گلے مل رہے ہیں پھر عام طور پہ گلے ملیں گے پھر اللہ تعالی بہتر کرے کہ نہ جانا آگے کیا کیا گزرے گا تو جی معاشرے جی کے جو بڑے لوگ ہیں جو بزرگ لوگ ہیں جن جی جی کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے خاندان میں کنٹرول ہے والد صاحب ہیں والدائیں آپ برائے کرم سیریس ہو جائیے سیریس نہیں ہوگا آپ سمجھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے بچے صحیح ہے غور کر لیجیے گا اور سب کو بچانے کی کوشش کریں خود بھی رکیں دوسروں کو بھی روکیں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفی کے تا میرا خیال ہے میرے لیے کی طرف چلیں چلیں منظر ہمیں نظر